بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمٰن الحمۃ اللہ صحمد علی علیہ محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صحیح شاہ ورصب ولی بات المین الرواء انو باقی تمام سامی و خارن کرم برادران سب کو شموت ابار سے سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے دس کتاب دعوت شریف میں سے درخت نمبر چار سو 116 ابلی سو ہے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 اور کامل تعریف کے توفیق دا فرما ہاں جی اور دعا کا جو ہے مکمل ترجمہ جو ہے اس دعا کا یہ ہے الہ الا اللہ اہل الفضل ولفل ولاحسناحسن یہ پوری دعا, دعا کا تجمہ دوبارہ کر اللہ کے سواب کوئی بھی معبود نہیں کوئی معبود <تصفح> <ein> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> الحمد اللہ کے سواب کوئی معبود نہیں جو نعمتوں کا مالک ہے اہل النعمت <تصفح>